توحید حاکمیت الحکم بغیر ما انزل اللہ باغوت اور حکمران کی فرما برداری کے موضوع پر بات ہو رہی تھی اور بعض اعتراضات بعض غلط فہمیاں بعض ساتھیوں کی موصول ہوئی ہیں ان کا جواب دیتے ہیں قرآن اور سنت اور صلف صالحین کے مفہوم کی روشنی سے اس سے پہلے کہ میں یہ غلط فہمیاں بیان کروں مقدمے کے طور پر میں مناسب سمجھتا ہوں کہ میں دو باتوں کی وضاحت کر دوں کیونکہ جب بھی حکمران کا مسئلہ آتا ہے ظالم اور فاسق اور فاجر حکمران کا تو کفر کا فتویٰ بھی ساتھ لگا ہوتا ہے اکثر حالات میں کفر کا فتویٰ ظالم اور فاس اور فاجر حکمرانوں کے لیے مشہور ہو چکا ہے تو اس موضوع کی مناسبت سے بنیادی اصول میں بیان کرتا ہوں اور بنیادی اصول میں جو اہم باتیں ہیں آج کے درس میں میں وہ بیان کروں گا اور مقدمے میں دو چیزیں میں بیان کروں گا نمبر ایک تکفیر کے ضابطے اور اصول کیا ہے اور نمبر دو وہ کون سا گروہ ہے جو اس مسئلے میں حد کو یعنی غلو کیا اور حد سے گزر گیا اور امت میں فتنہ اور انتشار اس گروہ کی وجہ سے پیدا ہوا اور آج کے دور میں بھی اس گروہ کے فتنے سے یہ امت ابھی تک خلاص نہیں پا سکی تو آتے ہیں تکفیر کے اصول اور ضابطے تکفیر کی تعریف کیا ہے عام طور پہ لفظ ہم سنتے ہیں یہ لفظ کفر سے لیا گیا ہے اور تکفیر یعنی تفعیل کفر کی تفعیل یعنی کسی پر کفر کا فتویٰ لگانا کسی کو کافر کہنا اور جس کو کافر کہہ رہے ہیں یہ دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں جس پر کفر کا فتویٰ لگتا ہے یہ دو قسم کے لوگ ہیں نمبر ایک غیر معمبر دو مین معین کہتے ہیں کوئی بھی شخص اس کا نام لیا بغیر اس کی ذات کی طرف نشان دہی, دہی کیے بغیر ایک گروہ ہے وہ سارے گروہ کافر ہے مثال کے طور پر یا جس نے بھی ایسے عمل کیا وہ کافر ہے یعنی مثال کے طور پر جس نے بھی یہ عقیدہ رکھا کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کلام نہیں ہے تو وہ کافر ہے جس نے بھی یہ عقیدہ رکھا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی آئے گا وہ کافر ہے یہ تکفیر غیر معنی مطلق ہے یہاں پر کسی کا نام نہیں لیا گیا لیکن اگر فلان شخص ہے وہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آئے گا تو ہم کہیں گے فلان شخص جو ہے کافر ہے لیکن شروط اور موانع کو دیکھنے کے بعد تفصیل میں آگے بیان کرتا ہوں تو تعریف تکفیر کی یہ ہے کہ کسی پر کفر کا فتویٰ لگانا جو کفر اسے دار اسلام سے خارج کر دیتا ہے اور یاد رکھیے تکفیر جو ہے یہ دو طریقوں سے کی جاتی ہے نمبر ایک شرعی طریقہ جو اصول جو شریعت کے بیان کرد اصول اور ضوابط کے حدود کے اندر ہو تو یہ صحیح طریقہ ہے اور حق ہے اور دوسری قسم کی تکفیر وہ ہے جو بغیر کسی شرع حدود اور اصول اور ضوابط کے کی جائے اور یہ طریقہ باطل اور اہل زیغ اور اہل ودایا کا طریقہ رہا ہے ہمیشہ نمبر دو تاریخ تکفیر کے مرحلے تکفیر یاد کے ایسے نہیں آئے امت میں یہ مرحلوں سے گزرا ہے اور ہر دور میں جب بھی تکفیر کی بات ہوتی ہے تو یہ مرحل سامنے آتے ہیں سب سے پہلا مرحلہ ہے تفسیق کا فلاں شخص فاسق ہے پھر مرحلہ ہوتا ہے تبدیع کا فاسق سے وہ بدعتی ہو گیا تن مرحلہ آتا ہے تکفیر کا بدعتی سے وہ کافر بن گیا تکفیر کی تاریخ سب سے پہلے سید عثمان بن عفان اور عنہ کے دور میں لوگوں نے بات کرنا شروع کی تفسیق کی تکفیر کی بات نہیں ہوئی تھی کہ لہزب اللہ بعض منافقین اور کم ایمان والے لوگوں نے یہ کہا کیسے کہ دن اثمان و افلائن ہو جائے وہ فاسق ہیں حق کی بات نہیں کرتے نا انصافی کرتے ہیں اور مختلف قسم کے تہمتیں ان پر لگائیں بعض اچھے لوگ بھی خموشی، بعض نے خاموشی اختیار کی اور یعنی روکا نہیں خاموشی اختیار کی ان کو یہ نہیں پتہ چل رہا تھا کہ واقعی ان کی بات یا باطل ہے لیکن سید عثمان بن عفان رفلا انہوں کو جب یہ خبر ملی کہ بعض تہمتیں ان پر لگائی گئی ہیں تو انہیں ممبر پر کھڑے ہو کر ان ساری تہمتوں کو رد کیا مثال کے طور پر کہ جو گورنر تھے سید احب الخط کے زمانے میں ان سب کو ہٹا کر اپنے رشتے کو گورنر بنایا یہ تہمت تھی اور ایک اور تہمت تھی کہ ان کی ان کی جو سیلری تھی جو معوضہ لیتے تھے جو پیسہ بیت المال سے لیتے تھے ان کو بھی بڑھا دیا یہ بھی توہمت تھی کہ بیت المال سے پیسہ اپنے رشتے داروں کو دیا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ بہت ساری اور بھی غلط فہمیاں تھیں یہ غلط فہم بڑھتے بڑھتے لوگوں کے دل میں جا کے بیٹھ گئی اگرچہ شروع کرنے والے موافقین تھے لیکن بعض عوام جاہل احراب بھی اس کو صحیح اور حق سمجھنے لگے صحابہ کرام زندہ تھے انہوں نے اس کی مخالفت کی سید علی الدین عبی قالب جو رافضی کہتے ہیں کہ سید عثمان کے آپس میں ان کی دشمنی تھی نقذب اللہ سب سے پہلے انہوں نے سید عثمان کی تعید کی اور سب سے آگے تھے بلکہ اپنے دونوں بیٹے سید حسن و حسین عدل انحم و انہم اجمعین جب حسار حسین الرسمان والوں کے گھرانے کا اپنے دونوں بیٹوں کو بھیجا کہ صدن عثمان بن عفان کی حراست کرو جا کے گھر کے سامنے بیٹھے رہے چوکی دارے کرتے رہے بہرحال تو بات شروع ہوئی تھی تفسیق سے پھر آہستہ آہستہ یہ دروازہ کھل گیا اور منافقین کا نفاق آہستہ آہستہ اپنا کام کرتا گیا سیدن علی بن ابی قالب اللہ کے زمانے میں تکفیر وجود میں آیا اور واضح آیا صدر علی بن اباربن ہوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جنگ جمر اور جنگ صفین میں ان دو بڑی جنگوں میں بھی منافقین کا بڑا ہاتھ تھا بلکہ منافقین ہی نہیں یہ جنگیں شروع کروائی تھی اور جب جنگ رکی پھر منافقین نے آگ پر اس چنگاری, اس چنگاری پر پیٹرول ڈال کے اسے دوبارہ سے زندہ کر دیا بہرحال لیکن صدر علی بن عبی طالب کے گروہ میں بعض ایسے لوگ تھے جو دین کی طرف تو دل میں تھی محبت تو تھی لیکن علم نہیں تھا کم علم رکھتے تھے تین کی طرف تھی اور بعض علماء بھی ان میں شامل تھے لیکن یاد رکھے ایک بھی صحابی ان میں شامل نہیں تھا جن لوگوں نے تحکیم کی مخالفت کی کہ جب جنگ سفیم کو روکنے کے لیے یہ طے ہوا کہ قرآن مجید جو فیصلہ کرے گا اسی پہ ہم عمل کریں گے ہمارا حاکم قرآن مجید ہے اور دونوں گروہ سیدنا مغد بن نبی سفیان اور سیدنا علی بن ابی طال ابرال ہوں اس پر انہوں نے اتفاق کیا اگرچہ سیدنا علی بن ابی طالب اس پر راضی نہیں تھے شروع میں کہ اگر میں باطل پہ ہوتا تو سب سے جنگ جنگی نہ کرتا میں حق پہ ہوں میرا ساتھ دینا چاہیے لیکن سب صحابہ کے مشورے سے یہ بات طے ہوئی کہ اس فتنے کا سدوبا کرنا ہے اس کی یہی طریقہ ہے کہ قرآن مجید کو ہم حاکم بنائیں برحر تو اسی گروہ نے جو سین علی بن ابی طالب کے گروہ میں تھا انہوں نے پہلے سدین علی بن ابی طالب, طالب کو اس چیز پر آمادہ کر دیا کہ نہیں آپ کو فیصلہ ماننا ہی پڑے گا قرآن مجید کا اب ہم جنگ نہیں کریں گے قرآن مجید سامنے آ گیا ہم نے قرآن کے فیصلوں کو ہی ماننا ہے اب سید نین بینبال ان سے کافی بارے کہتے رہے کہ میں حق پہ ہوں اگر باتیں میں تو ابرے سے نکلے کیوں جنگ کے لیے لیکن ان کے کہنے پر ٹھیک ہے فیصلہ کرتے ہیں قرآن مجید کو اب جب قرآن کے فیصلہ جب سنایا گیا تو یہاں پر انہوں نے یہ کہا کہ فیصلہ قرآن مجید کا نہیں ہوا یہ فیصلہ تو لوگوں نے کیا ہے سیدنا ببو سے اشاری اور سیدنا امر مسلم انہوں اجمائن کہ دونوں گروہ میں سے ایک, ایک صحابی صاحبی انہوں نے قرآن مجید کو سامنے رکھ کر فیصلہ کیا تو انہوں نے کہیں یہ, یہ فیصلہ تو رجال لوگوں کا ہے ہم اس کو نہیں مانتے یہاں پر انہوں نے ایک نعرہ حاکمیت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور فیصلہ صرف اللہ تعالیٰ کا ہی ہوگا جس نے بھی اللہ تعالیٰ کے فیصلے میں قانون سازی کی وہ کافر ہے تو نعوذ باللہ سب سے پہلے یہ کفری باتوں کی زبان سے نکلی بہت ہی بڑی بات نکلی ان کے زبان سے سیدن علی بن سیدنا مب نبی سفیان سعیدنا اشعری سیدنا سعیدنا بن آس جیسے عظیم صحابہ کو انہوں نے کافر کہا اور کفر کا فتویٰ جاری کر دیا تو تکفیر اس طریقے سے وجود میں آئی ہے. اس تکفیر کے شر سے صحابہ کرام جیسے عظیم لوگ بھی نہ بچ سکے اور جیسا میں آگے بیان کروں گا کہ ہر دور میں یہ فتنہ رہا ہے اور ہر دور میں اس فتنے کی وجہ سے جو علماء کا طبقہ ہے وہ متاثر ہوا ہے یا کوفو کا فتویٰ لگتا ہے یا بکے ہوئے ہیں یہ ان حکمرانوں کا آتے چکے ہیں تو اس, اس طریقے کی باتیں یہ شروع سے موجود تھیں نمبر تین تکفیر کے کی اسباب کیا ہیں کیوں وجود میں آیا نمبر ایک اتباع اہل ہوا نفس کی پیروی اور ہوا نفس جو ہے یاد رکھیں ہر انسان کے اندر موجود ہے اسے کوئی بچ نہیں سکتا اللہ من رحم اللہ سبحانہ بھانا ہو کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہوا نفس کا مطلب ہے زنا کرنا ہوا اس کا مطلب ہے چوری کرنا ڈکیتی کرنا یا ہمارا کا مطلب ہے کہ کوئی ایسا غیر اخلاقی عمل کرنا جو شریعت کے مخالف ہو یہ سارے بھی ہوا نفس سے کوئی شک نہیں ہے لیکن جو اس سے زیادہ اہم اور مضر ہوا نفس ہوتا ہے وہ وہ ہوتا ہے ان لوگوں میں ہوتا ہے جو لوگ شکل و صورت سے راہ راست پر چلنے والے نظر آتے ہیں پانچ وقت نمازی ہوں گے لیکن نماز نمازی ہونے کے ساتھ ساتھ حاجی ہونے کے ساتھ ساتھ بدات کرتے ہیں تو یہ ہوا نفس تو ہے اور کیا ہے, بیدعت ہوا نفس ہے چالیس سال حج کی ہیں اپنی زندگی میں رہ کر قبر کا طواف کرتے ہیں یہ ہوا نفس نہیں ہے تو کیا ہے تو ہوا نفس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف فاجر و فاسق لوگوں کے اندر ہوا نفس ہوتا ہے ہوا نفس تو ان لوگوں کے اندر بھی ہوتا ہے جو ظاہراً متقی پرہیزگار ہوتے ہیں اور ہوا نفس کا مسئلہ جو ہوتا ہے یہ بہت ٹیڑا مسئلہ ہے اور بہت سنگین مسئلہ ہے لوگ سمجھتے ہیں ہم حق پر ہیں اگرچہ وہ باطل پر چڑھ رہے ہیں لیکن وہ یہ سمجھتے کہ ہم حق پہ ہیں اور جو ان کو اس طرف آگاہ کرتا ہے کہ تم باطل پہ ہو وہ اگرچہ حق پہ ہوں تو اس کو باطل پہ سمجھتے ہیں وہ یہ بہت بڑی مصیبت ہے جانے تو جانتا میں زانی ہوں وہ جانتا میں غلطی پہ ہوں تو وہ توبہ کر سکتا ہے کبھی لیکن یہ لوگ جو اہل بدع ہیں اہل خورافات ہیں یہ کبھی سدھرنے والے نہیں کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اچھے راستے پہ جا رہے ہیں اور ہم سے اچھا کوئی ہے ہی نہیں تو اچھا کبھی اپنے آپ کو تبدیل کرے گا وہ تو کہیں گے کہ میں سب سے اچھا ہوں اور اللہ تعالیٰ رحم کرے کہ ان لوگوں کی موت بدایت پہ ہوتی ہے پہ ہوتی ہے موقع نہیں ملتا توبہ کر جانے کو موقع مل سکتا ہے قاتل کو موقع مل سکتا ہے توبہ کر لیکن ودایتھی کو بہت مشکل ہی موقع ملتا ہے توبہ کر اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ کرے سب سے پہلے اتباع ال اور اتباع ال کی پہچان کیا ہے ہم کیسے سمجھیں گے کہ اتباع ال پہ جا رہے ہیں یا راہ راست پہ جا رہے ہیں کہ ہم ہمارے اندر کوئی ہوا تو نہیں جس کی ہم اتباع کر رہے ہیں اب تنفس کی پیروی تو نہیں کر رہے ہم لوگ اس کی ایک کسوٹی ہے ایک ترازو دیا ہے اللہ تعالی نے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے صورت النساحت نمبر ایک سو تیرہ میں ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين له ما المؤمنين رسب ال جس نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی اس کے بعد راہ راست دکھایا گیا راست دیکھ چکا ہے وہ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر نہیں چلتا تو مخالفت ہوئی اگرچہ زبان سے نہیں مانتا وہ لیکن اس کے عمل سے یہ مخالفت واضح اور نمایاں ہوئی ماتو اللہ جو وہ چاہتا ہے اس کے لیے آسان کر دیں گے لیکن اسے پہلے وجتے بغیر سبیل المؤمنین تب اسے اس مشکل راستے کو آسان کریں گے جب وہ مومنوں کے راستے کو چھوڑے گا تو اس کی کسوٹی کیا ہے ترازو کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ کون سا ہے آج کو تو قرآن حدیث کے سب لوگ بات کرتے ہیں جس کو بھی دیکھ کے قرآن جیت کے آیت اور حدیث لے کے آتے ہیں جتنے بھی گروہ نکلے ہیں خوارج ہیں شیعہ ہیں معتزلی ہیں جہمی ہیں یا اشاعرہ ہیں صوفی ہیں جتنے بھی گروہ ہیں قادیانی کو دیکھ لیں آپ سب قرآن مجید کے آیت اور حدیث کو بیان کرتے ہیں اگرچہ وہ اپنے ہوا نفس کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں لیکن دکھاتے قرآن حدیث و طب غیر بھی یہی ہے اور مومنین کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور کے راستے کی اتباع کرتا ہے جس نے بھی مومنین کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور کے راستے کی اتباع کی تو اس نے اپنے حو نفس کی پیروی کی چاہے اسے نظر آئے یا نہ آئے چاہے وہ ماننے کے لیے تیار ہے یا نہیں ہے مومنین کون ہیں سر فہرست صاحب کرام صلاحم اجمعین ان کے بعد ان کے جانشین طب عین طبین اور ان کے بعد وومن طب یوم الدین یہی صرف صالحین ہیں ہمارے اور ہر دور میں یہ موجود ہے الفرقہ الناجیہ ہر دور میں موجود ہے گروہ بندیوں کے ہوتے ہوئے بھی یہ گروہ ایک گروہ موجود ہے جو حق پر ہے جس کی تعید و نصرت اللہ تعالی خود فرماتا ہے نمبر دو دوسری وجہ دوسرا سبب تکفیر کا الجہل جہالت کم علمی بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ دو چار کتابیں پڑھ لینے سے ہم عالم بن گئے یا لوگ ہماری بات سے متاثر ہوتے ہیں سنتے ہیں اس لیے ہم عالم بن گئے اور فتوا لگانا شروع کر دیتے ہیں اور فتوے لگاتے ہیں شریعت کے مشکل ترین مسائل میں سب سے مشکل اور سنگین مسائل جو ہیں وہ کفر کے مسئلے ہیں شریعت میں کفر کے مسئلے ہیں کیوں کیونکہ اس میں مرتد کی سزا کیا ہے موت ہے قتل تو اس میں زندگی اور موت کا سوال ہوتا ہے تو جہالت کی بنیاد پر وہ لوگوں پر فتوے لگاتے ہیں کے اور آپ دیکھیں ہر دور میں اس زمانے میں بھی صحابہ کرام کے زمانے میں بھی ان کے جو سب سے آگے تھے کوئی بھی عالم نہیں تھا ان کے آگے آگے بعد میں ان سے متاثر ہو کہ بعض طبح طب میں سے علماء بعض لوگ آئے جس عبد الرحمبن ملجم آپ جانتے کہ عالم تھا یہ شخص قرآہ میں سے تھا جانتے کون عبد الرحم ملجم جس نے سیدنا علی کا قتل کیا انہیں شہید کیا اس شخص کو سیدنا عمر بن سیدینہ عمدالخاب رو عنہ نے مصر کی طرف بھیجے لوگوں کی لوگوں کو تعلیم دینے کے لیے اور آپ جانتے ہیں کہ سیدنا عمر بن سید الحمدالخاب عنہ کا انتخاب عام ہوتا ہے لیکن جب یہ شخص مصر میں گیا اور اہل احوا وہاں پہ موجود تھے آہستہ آہستہ انہوں نے بدیات کو خوبصورت بنا کے دکھایا تو پاؤں پھسلا اور پاؤں پھسلتے ہیں بڑے بڑے لوگوں کے پاؤں پھسلے ہیں اور ایسے دل دل میں غرق ہوا کہ اس شخص نے سیدن علی برب طالب کو قتل کیا بہرحال تو اکثر لوگ ان کے جو سردار تھے سب جاہل تھے اگرچہ باز میں بعض طلاب العلم،, طلاب العلم اور علماء متاثر ہوئے ان سے لیکن یاد رکھیں اس دور میں سب سے بڑے عالم کون تھے صحابہ کرام تھے ایک بھی صحابی ایک بھی پوری تاریخ گواہ ہے ایک بھی صحابی ان کے ساتھ نہیں تھا ایک بھی نہیں تھا جتنے بھی صحابہ زندہ تھے سب نے اس گروہ کی مذمت کی ہے نصیحت کی ہے روکا ہے بلکہ جنگ کی ہے اور قتل بھی کیا ہے ان لوگوں کو نمبر تین تکفیر کی تیسری وجہ تقلید الفرق اقبال جو گمراہ پھر کے ان کی تقلید کرنا اور تقلید کا مطلب ہے کسی کے قول کو ماننا بغیر دلیل کے کیونکہ ان خوارج کے پاس جو تکفیر کرتے ہیں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تو جس جن جو لوگ ان کے راستے پہ چلتے ہیں وہ سب مقلدین ہیں ان کی تقلید کرتے ہیں کیا سیدن علی بن باجب کو قتل کرنے کی کوئی دلیل ہو سکتی ہے کوئی تو مسلمان کہہ سکتا ہیں کہ اس کی کوئی دلیل موجود ہے ہرگز نہیں تو جس نے بھی اس راستے کو اختیار کیا وہ مقلد ہے اگرچہ وہ اپنی زبان سے کہتا رہے میں الحدیث اور سلفی ہوں میں غیر مقلد ہوں اگرچہ وہ کہتا رہے لیکن حقیقتاً وہ مقلد ہے تو یہ سب سے بڑے میں مختصرہ بیان کر رہا ہوں تین وجوہات تھیں اور بھی وجوہات ہیں اس کا خطرہ کیا تکفیر کا خطرہ کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص کسی مسلمان بھائی کو کافر کہہ دے ان دونوں میں سے ایک کافر ضرور ہے تو اس سے بڑا خطرہ کیا ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اپنے کفر کا سامان اپنی گردن میں باندھے اس سے بڑی کیا بدبختی ہو سکتی ہے سے بڑا کوئی خطرہ ہے تو اس لیے اس معاملے میں احتیاط کرنا بہت ضروری ہے یہ نہ ہو کہ کوئی شخص خیر کا کام کرنا چاہے اور شر کے راستے پر چل کر خیر کے کام کو کرنا چاہے تو یاد رکھیں شر کے راستے پر خیر کبھی نہیں ملتا شر کے راستے پر صرف شر ہی مل سکتا ہے اور کفر سب سے بڑا شر ہے تو سب سے پہلا خطرہ ہے کہ جو شخص کفر کا فتویٰ لگا رہا ہے وہ خود کافر نہ بن جائے نمبر دو اس پر بہت عظیم چیزیں مترتب ہوتی ہیں جس کو ہم نے کافر بنا دیا یاد رکھیں اس کی بیو کو طلاق ہو گیا اس کے بچے اس کے وارث نہیں بن سکتے نہ وہ ان کا وارث بن سکتا ہے نہ اگر مر گیا نہ تو اس کا غسل کیا جائے گا نہ اس کو کفن دیا جائے گا نہ اس پر نماز پڑھی جائے گی اور نہ اسے مسلمانوں کو دفن کیا جائے گا بلکہ وہ مرتب لوگوں سے قتل کرنا بھی واجب ہو جائے گا یعنی حکمران پر حکمران وقت پر وہ حق قائم کرتا ہے جیسا کہ بیان ہوگا نمبر تین بد امنی اور بد سکونی پھیل جائے گی جب امن و امن نہیں رہے گا تو بد سکونی اور تفریح کا عالم ہوگا اور لوگ اللہ تعالی کی عبادات اور سب سے عبادت نماز باجماعت ادا کرنا جو ہر مسلم مرد پر فرض ہے وہ بھی صحیح طریقے سے ادا نہیں ہو سکے گی اور واقع اس کی گواہی دیتا ہے جن ملکوں میں یہ فتنا ہوا ہے آپ دیکھیں کہ لوگ مچھلی کی طرف جاتے بھی ڈرتے ہیں نمبر چار اس کا یہ بھی خطرہ ہے تکفیر کا کہ یہ ایک شعار اور علامت اور نشانی بن چکا ہے گمراہ گروہوں کا تکفیر جو نشانی بن چکی ہے گمراہ گروہی خوارج جیسے مرتزل ہیں ان کی ایک نشانی بن چکی ہے کہ یہ گروہ جو ہے یہ تکفیر کرتے ہیں ان کی مخالفت کرنا ہم ہمارا فرض ہے جتنے بھی گمراہ گروہ ہیں رس الجماعت ہمیشہ ان کی مخالفت کرتے ہیں ان کے راستے پر کبھی نہیں چلتے تھے تکفیر کی شرطیں نمبر ایک جس پر کفر کا فتوہ لگایا جا رہا ہے اسے مکلف ہونا چاہیے عاقل اور بالغ اگر بچے سے کوئی کفر عمل ہو جاتا ہے تو کافر ہوگا کیا نہیں عرف القلم عن انصل عن النائم حتبل وجنون تو بچہ جب تک جوان نہیں ہوتا مکلف ہی نہیں ہے پاگل جب تک اسے عقل نہیں تو وہ مکلف ہی نہیں ہے اور سویا ہوا شخص جب تک اسے جاگ نہیں آتی مکلف ہی نہیں تو مکلف ہونا سب سے پہلی شرط ہے نمبر دو جو کفر کا فتوی لگا رہا ہے جس پر کفر کا فتوی لگایا جا رہا ہے اسے علم ہونا چاہیے یا کون الیمن بالحکم جو عمل کر رہے ہیں اس کو پتہ ہو کہ یہ جائز نہیں ہے ضرور نہیں کہ اسے پتہ ہو یہ کفر ہے کہ نہیں لیکن اسے ہی پتا ہو کہ یہ حرام ہے جائز نہیں ہے اگر اس کو پتہ نہیں ہے اس نے جہالت میں ایسا کر دیا تو یہاں پر کفت نہیں لگے گا تو دوسری شرط ہے علم کی کہ اسے عالم ہونا چاہیے جان جاننا چاہیے کہ اس نے جو عمل کیا ہے یہ جائز نہیں اور یہ کفر ہے نمبر تین کو نقاصد کہ اس نے جان بوجھ کے کیا ہو غلطی سے اگر کوئی عمل ہو گیا ہو اس کی معافی ہے نمبر چار انیک مختارن اپنے اختیار سے اور اختیار کی ضد ہے اقرا قاسدن احمد اور اختیار میں کیا فرق ہے قصد کی زد ہے غلطی غلطی سے کوئی کام ہو گیا اور چوتھا ہے انیکن مختارن کہ وہ اپنے اختیار سے کام کرے کسی نے اب کس شخص کے سر پر پسٹل رکھا ہے اور اس نے کہا ہے کہ تم کہو میں کافی تو میں گولی سے اڑا دیتا ہوں یہ مکرا ہے اس کا اپنا اختیار نہیں ہے تو یہ بے اختیاری میں مجبورن اگر کہہ دیتا میں نے کفر اختیار کیا نئے بلا تو وہ کافی نہیں ہوتا نمبر پانچ جو عمل اس سے صادر ہوا ہے اس کے کفر ہونے کی دلیل ہونی چاہیے کیونکہ ہر عمل ہر رب کفر نہیں ہوتا جو عمل اس نے کیا ہے اس کے دل کی دل ہونی چاہیے کہ اس نے جو کیا وہ کفر ہے قرآن مجید سے یا صحیح حدیث سے یا کم سے کم اجماع صحابہ سے کیوں نہ ہو یعنی اگر اجماع امت کا ہے کسی ایسے مسئلے میں جس کے ہونے سے اگر کفر ہوتا ہے اس میں امت کا اجماع ہے تب بھی یہ دلیل بن جاتی ہے اس کے علاوہ اپنی مرضی سے کس پہ کسی پر یہ فتو نہیں لگایا جا سکتا نمبر 6 یہ حکم جو ہم نے دیا ہے کفر کا جو فتو لگایا ہے ان شرطوں کے بعد یہ صرف اسی شخص پہ ہوگا جو متعین ہے یعنی کہ جس نے ایسا عمل کیا وہ بھی کافر ہے نہیں اس لیے یہ نعرہ سنتے ہیں کہ ایک پورے گروہ کو کافر کہا جاتا ہے یہ بات درست نہیں ہے وہ کہتے نہیں اگر یہ کافر ہے تو دوسرا کافر کیوں نہیں جو, جو اس جیسا ہے ہم کیونکہ موانے ہو سکتے ہیں اور معانیہ کیا ہیں نمبر ایک کہ غیر مکلف ہو بچہ ہو یا پاگل ہو یا نشے کی حالت میں ہو عقل اس کی ہے نہیں تو کفر یا اسے قول یا عمل صادر ہو گیا تو وہ کافر نہیں ہوتا نمبر دو جہالت بھی مانع ہے تکفیر کی اگر کوشش مکلف تو ہے لیکن جاہل ہے جہالت سے اس نے کوئی کفری عمل کیا ہے تو وہ کافر نہیں ہوتا جہالت کی وجہ سے نمبر تین القرا مکرہ شخص بھی مجبور شخص بھی اگر کوئی ایسا عمل اسے کرایا جائے یا کوئی ایسا قول اسے دلوایا جائے جو کفر ہو تو وہ کافر نہیں ہوتا نمبر چار تویل اگر اس کے پاس کوئی طویل ہے کہ اس نے جو عمل کیا ہے یا جو کہا ہے قرآن اور حدیث میں اس کے کوئی دلیل نہیں کفر کی تو ایسے شخص بھی کافر نہیں ہے کے تعویل تعویل صحیح ہو شریعت کے قواعد کے مطابق ہو اپنی نفس اور اپنی عقل کی تعویل نہیں چلتی یاد رکھیں کیونکہ ایسے گروہ بھی ہیں جو قرآن کی آیات کو تعویل یعنی ایک آیت لفظ کا دو معانی ہیں ایک معنی قریب ایک معنی دور ہے دور کو لیتے قریب کو چھوڑ دیتے یہ تعویل ہوتا ہے تو دور کے معنی کو لے لیتے ہیں جو بالکل دور ہے جو اس, اس سیاق اور سباق میں وہ ہو ہی نہ اس کو تعویل کہتے ہیں کہ اگر ایسی طویل ہے جو صرف عقل کی بنیاد پر ہو تو یہ نہیں مانی جاتی اگر تحویل شریعت قواعد کے مطابق ہو اور اس کی کوئی گنجائش ہو تب وہ طویل جو قابل اعتبار ہے اب آتے ہیں تکفیر کے ضوابط کی طرف اور اصول نمبر ایک تکفیر یعنی کسی پر کفر کا فتو لگانا حکم شرعی ہے اور حکم شرعی بغیر دلیل کے ثابت نہیں ہوتا اور دلیل شرعی یا تو قرآن مجید ہو یا سنت ہو یا اجماع ہو نمبر دو شریعت میں جس کا ذکر کفر کے ساتھ ہوا یعنی جس کو کفر کا فتو لگایا گیا شر وصف کی صورت میں یا جنس کی صورت میں یا عین کی صورت میں تو ہم بھی اسے کافر سمجھیں گے ولا کرامات ہو اسلام رحمت اللہ یعنی مثال کے طور پہ جس کو وصف کی شکل میں کافر کہا گیا مثال جانتا ہے جس میں اگر یہ وصف یہ صفت پائی جائے وہ کافر ہے مثال کے طور پہ جن جی جی لوگوں نے یہ کہا کہ عیسا علیہ اللہ سلام اللہ تعالی کا بیٹا ہے نرضب اللہ تو وہ کافر ہے یہ وصف ہے جس نے یہ وصف پایا وہ کافر ہوا بجنسی ہی فلان جنس کے لوگ جو یہ کافر ہیں اس کی مثال یہود بھی دونوں سالات قرآن مجید میں تقتقفر الدین اقال اللہ سارا سولہ تھا اور یہ نسورہ ہیں تو یہود و نسورہ جو ہیں یہ جنس کے اعتبار سے کافر ہیں تو ہم بھی کہتے ہیں کہ یہود و نسارہ کافر ہیں تیسرا بے آئی جس کا نام کا ذکر کر کے کفر کا و لگایا یا شریعت میں تو ہم بھی کہتے ہیں وہ کافر ہیں مثال کے طور پہ ابو لہب تب دا ابی لہب متب ہم کہتے ہیں تب اتحدہ ابی لہب متب وہ کافر ہے وہ جہنم میں ہے نمبر تین کفر کے شعبے ہیں اور حصے ہیں جیسے کہ ایمان کے شعبے اور حصے ہیں کچھ ایسے کفر ہوتے ہیں جو دراصل سے خارج کر دیتے ہیں کچھ ایسے کفر دہر اسلام سے خارج نہیں کر دیتا ان کو بھی جاننا چاہیے مد رکھنا چاہیے نمبر چار کفر کی دو قسمیں ہیں کفر اکبر اور کفر اصغر کفر اکبر دار اسلام سے خارج کر دیتا ہے اور کفر اصغر وہ کفر ہے جس کا شریعت میں نام تو کفر کا دیا گیا لیکن اسے دراصل سے خارج نہیں کیا گیا اسے کہتے کفر اصغر اس کی مثالیں بہت ہیں مثال میں کروں گا کیونکہ تھوڑی سی لمبی بات ہے لیکن یہ اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے کہ کفر کے دو قسمیں ہیں نمبر تین نمبر پانچ یہ فرق جاننا کہ کفر اکبر کفر اصغر میں کیا فرق ہے اور ہر کفر پر کیا, کیا چیز مترتب ہوتی ہے یعنی کفر اکبر کفر اصغر میں جو فرق ہے کفر اکبر در اسلام سے خارج کر دیتا ہے کفر اصغر در اسلام سے خارج نہیں کرتا یہ سب سے بڑا فرق ہے دونوں میں اور جس پر کفر اکبر کا فتو لگایا جائے جیسا میں نے پہلے بیان کیا مرتد ہو جاتا ہے شروط اور موانع کو دیکھنے کے بعد مرتد ہو جاتا ہے اور جب مرتد ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر جو چیزیں مترتب ہوتی ہیں شران ویو کو طلاق وارث نہیں بنے گا نہ, اس کے نہ وہ کسی کا وارث بنے گا اس پہ حد قائم کی جائے گی اور علماء اس پہ حجت قائم کریں گے اور پر حد قائم کرے گا اس طریقے سے پھر وہ اسے حد قائم کرنے کے بعد قتل کرنے کے بعد یا اگر جب وہ مر جاتا ہے تو اس کو کفن دفن اور اس کو مسلمان کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جائے گا بلکہ اسے گھسیٹ کر صحرا میں پھینک دیا جائے گا اسے جانور نوچ کے کھا جائیں گے ولا کراما نمبر چھ القفر و شرک بین عموم و خصوص کفر اور شرک کے مسائل میں دونوں میں آپس میں جو تعلق ہے وہ عموم اور خصوص کا ہے یعنی ہر مشرک کافر ہے لیکن ہر کافر مشرک نہیں یہ بھی دیکھنا بہت ضروری ہے الکفر و القفر و شرک و ملفظ و نفاق یہ پانچ چیزیں ہیں ان پانچ چیزوں کے دو قسمیں ہیں اکبر بھی ہے اور اصغر بھی ہے یعنی کفر اکبر بھی ہے اصغر بھی ہے شرک اکبر بھی ہے اصغر بھی ہے نفاق اکبر بھی ہے اصغر بھی ہے ظلم اصغر بھی ہے اکبر بھی ہے فسق اکبر بھی ہے اور اصغر بھی ہے اکبر در دراصل سے خارج کر ہے اور اصغر جو ہے وہ در دراصل سے خارج نہیں کرتا لیکن اسے یہ کہا جاتا ہے کہ فاسق ہے یا والم ہے یا منافق ہے یہ کافر ہے یہ مشرک ہے لیکن اصغر ہی ہے کوئی مثال جانتا ہے شرک, شرک اخبر کی مثال من حلف اشرک تو یہ شرک اکبر کیوں نہیں جس نے اللہ تعالیٰ کے بغیر کسی چیز کی قسم کھائی وہ مشرک ہے تو اکبر کیوں نہیں ہے کیونکہ سیدہ امر بالخاب اور فر ایک مرتبہ اپنے باپ کی قسم کھائی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سنا اور منع کیا کہ قسم کھائیں تو اللہ تعالیٰ کی قسم کھائی جائے ورنہ خاموش اختیار کی جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم نہیں دیا اے عمر جا کے دوبارہ کلمہ پڑھو تم مشرک ہو, ہو گئے ہو اس کے اس سے یہ واضح ہوا کہ شرک اصغر تھا اکبر نہیں تھا تو غیر وقت قسم کھانا شرک اصغر ہے کفر اصغر یونی سال اگر کوئی مومن کسی دوسرے مومن کا قتل کرتا ہے تو نبی رحمت صلی, نبی رحمت صلی, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد کافر نہ ہو جانا ایک دوسرے کا قتل کرتے ہوئے رقواب اباب تو لفظ کفر کا استعمال ہوا لیکن کیا جو مسلم قتل کرتے ہو کافر ہو جاتا ہے کافر تر قفر اثغر ہے اکبر نہیں ہے تو لفظ کفر کا استعمال ہوا لیکن دائرشان سے خارج نہیں کیا گیا اور نفاق اصغر اخبار کس آتا ہے دلیل آیت المنافق سلاد کدب واحد وعد اخلف واحد ابت مینا خان منافع کی تین نشانیاں لفظ نفاق استعمال ہوا ہے جھوٹ بولنا جب بات کر جھوٹ بولے جب وعدہ کر وعدہ خلافی کرے اور جب اس کے پاس آن ہے تو وہ خیانت کرے تو یہ لفظ نفاق کا استعمال کیا گیا لیکن یہ نفاق اصغر ہے اسی طریقے سے فصم اور ظلم بھی اکبر بھی ہے اور اصغر بھی ہے تو یہ بھی دیکھنا بہت ضروری ہے اس سے پہلے کوئی فتویٰ دے کفر کا کسی کے اوپر تو یہ چیزیں دیکھنا ضروری ہے نمبر کفر کی بعض قسمیں وہ ہتو ہی ہیں جو دل سے ہوتی ہیں دل کے اعتقاد سے کفر ہو جاتا ہے یا زبان کے قول سے یا عمل سے اعتقاد سے یا یہ عقیدہ رکھنا کہ اس علیہ السلام مشکل کشا ہے یا غوث مشکل کشا ہے دونوں کو فرق ہے اگر ایسا یہ سمجھے کہ ایسا مشکل کشا ہے تو وہ کافر ہے اگر آج کے مسلمان یہ کہے کہ غوث مشکل کشا ہے وہ مسلمان ہے تو رازدے کو ہونا چاہیے نا جس نے صرف یہ عقیدہ رکھا مانگتا اللہ تعالیٰ سے ہے لیکن اس کا عقیدہ ہے کہ غوث مشکل کشا ہے تو یہ عقیدہ کی وجہ سے یہ کفر عمل ہے کفری اعتقاد ہے دوسرا ہے زبان کا قول اس کی مثال جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے نعوذ باللہ یا دین کو گالی دے یہ اللہ تعالیٰ کو گالی دے تو یہ کفر ہے لیکن یہ قولن زبان کا کفر ہے اور جو عملا کفر کی مثال منسجد ہے جس نے غیر اللہ کے کسی چیز کو بھی سجدہ کیا تو وہ کافر ہے اور جس نے غیر اللہ کے لیے کوئی جانور ذبح کیا وہ بھی کفر یہ سب اعمال ہیں جو کفر ہیں نمبر نو شیخ امیت محمد اللہ علیہ نے ضابطہ بیان کیا کفر اخر اصغر اکبر کا اگر نص میں کفر اکبر اصغر آپ جاننا چاہیں تو دیکھیں جس کے لفظ کفر کے لفظ کے ساتھ اگر ال لگا ہوا ہے ال تو اکبر ہے ال نہیں ہے تو اصغر ہے یہ ان کا نصوص کو دیکھ کے تتبع کر کے انہوں نے یہ قاعدہ دیکھا اس کی مثال دیکھیں دیکھے القفر ابل بل ایمان عمومل القفر بل ایمان یعنی کفر علی فلام کا کفر اکبر ہے یہ اور حدیث میں بین الرجل و بین شر کیفر ترک الصلاح تو یہاں پر کفر جو ہے ال لگا ہوا ہے تو یہ کفر اکبر اثغر نہیں ہے صغر اسے تارک الصلاح جو ہے وہ کافر کفر اکبر ہے تو جس کفر کے لفظ کے ساتھ ال لگ جائے تو وہ کفر اکبر مقصود ہوتا ہے نمبر دس السود الجماعت کے علماء ہمیشہ کفر کے لفظ کو بڑے احتیاط سے استعمال کرتے ہیں اور اللہ تعالی سے بہت ڈرتے ہیں اس لفظ کو اپنی اپنی زبان سے نکالنے سے پہلے بڑے احتیاط کرتے ہیں اور اس لفظ کی تعظیم کرتے ہیں اور تصاحل کبھی نہیں کرتے مثال طور پر فرماتے ہیں ولا غلان اہل قبل تھی اہل قبلہ جو مسلمان ہیں گناہ سے گناہ کے ارتکاب سے ہم کبھی بھی اس پہ کفر فتو نہیں لگاتے اور جلد بازی نہیں کرتے کرف فتو لگانے میں معتزلہ نے کیا کیا معتزلہ خلیف معمون مامون کی طرف جو کہ علماء تھے جو قریب تھے وہ کہتے تھے کہ جو بھی یہ کہتا ہے کہ قرآن مخلوق نہیں اللہ تعالی کے کلام ہے وہ کافر ہے جو خلیف مامون نے دیکھا ذرا ہو سکتا ہے بھئی میں غلطی پہ ہوں اور میں کسی کا ایسے کافر کہ کے حد قائم کر دوں تو اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا تو شروع میں ڈرا انہوں نے کہا بھی آپ حد قائم کریں اس کا گناہ ہمارے سر پہ یعنی دیکھیں کتنی ہڈ درمی بھائی آپ ڈرتے کیوں ہیں ہم علماء ہیں آپ حاکم ہیں ہم نے حجت قائم کر دی ہے اب اس کا گناہ ہمارے سر پہ, سر پہ نہیں ہوگا آپ صرف حکم دے قتل کا اس کا گناہ ہمارے سر پہ ہے کہ کتنی جلد بازی کرتے کف کو فتوا میں اور یہ الوداع کی نشانی ہے نمبر گیارہ تفریق رسند جماعت ہمیشہ فرق بیان کرتے ہیں تکفیر معین کا ایک خاص شخص کو کفر کا پتہ لگایا جا رہا ہے یا عام بات ہو رہی ہے دونوں میں فرق بیان کرتے ہیں یعنی <تصفح> مثال کے طور پر جس نے اللہ تعالی کے نازر کردہ فیصلہ کے خلاف فیصلہ کیا تو کیا وہ کافر کفر اکبر یا اصغر ہے اس کی تفصیل بیان کرتے پھر فتوا لگاتے ہیں یہ نہیں کہتے کہ سب کافر ہیں یہ نہیں کہتے کہ سب مومن ہیں نہیں تفصیل کچھ صورتیں جو میں نے جس میں نے پہلے بیان کی کفر اکبر کی ہیں کچھ صورتیں کفر اصغر کی ہے کفر کا فتویٰ کیسے لگایا جاتا ہے کسی معین کو فتوا کیسے لگایا جاتا ہے نمبر ایک سب سے پہلے یہ تعین کیا جائے جو عمل یا قول یا اعتقاد صادر ہوا ہے وہ کفر ہے نمبر دو اس کی دلیل ہونی چاہیے قرآن مجید سے یا صحیح حدیث سے یا اجماع سے نمبر تین شروط اور موانع کو ہونا چاہیے شرط ہونا چاہیے موانع جو ہے جو رکاوٹیں ہیں وہ دور ہونی چاہیے جیسے میں نے ابھی بیان کیا نمبر چار حد قائم کرنا حجت قائم کرنا حجت قائم ہو جائے یعنی ہو سکتا ہے کہ اس کو غلط اویل ہو ہو سکتا ہے وہ شرابی ہو اس نے نشے کی حالت میں ہو تو تین مختلف اوقات میں مراحل میں اسے بلایا جاتا ہے علماء اس سے بحث مباحثہ کرتے ہیں اور اسے سمجھاتے ہیں اگر وہ اپنے اس قول سے رجوع کر لیتا ہے تو الحمد اگر نہیں رجوع کرتا تو فتوا دیتا ہے عالم اور حد قائم کرتا ہے حاکم اور نمبر چار کسی بھی شخص پر جس, کو جس پر کفر کا فتویٰ لگایا جائے یعنی یہ شخص کافر ہے یہ نہیں کہتے کہ وہ جہنم میں ہے یاد رکھے کیونکہ ہم یہ نہیں جانتے کہ جب اسے قتل کیا گیا تو آخری وقت اس کے زبان پہ کیا تھا اس کے دل میں کیا تھا آخرت میں کہا ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے دنیا کے اعتبار سے ہمارے آنکھوں کے سامنے وہ کافر تھا ہم نے کافر کہہ دیا بس سمجھا کہ کی نہیں کیونکہ یہ بات بہت سے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ کافر پھر جن میں کیوں نہیں بھائی کافر تو واہرن کافر تھا ہمارے سامنے جو طریقے ہمیں اللہ تعالیٰ نے حکم دی اس, اس کے اوپر اس طریقے کی بنیاد پر ہم نے کفر اس پہ لگایا ہے اب تلوار لگنے سے پہلے اس نے توحبہ کی ہے یا نہیں کیا ہے یا کچھ بھی کیا وہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے اب آخرت میں وہ کیا ہے ہمیں, ہمیں کیا پتہ ہو کہاں ہے جنت میں دوزخ میں ہم نہیں جانتے تو جنت یا دوزخ کے فتویٰ لگانا ہمارا کام نہیں ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کیونکہ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا الاعمال بالخواتیم ایک حدیث ان میں احمد البنیات دوسری انما بال بالخواتیم دونوں ملتی جلتی حدیثیں ہیں صحیح بخاری کی روایت ہیں ایک میں بالاعمال ہے نیات ہم کو دور مدار نیتوں پر ہے دوسرے ہے ہم کو دور مدار خواتین پہ ہے خاتمہ کی چیز پہ انسان کا ہوتا ہے نمبر تیرہ افزل و جماعت ہمیشہ کفر کے معاملے میں تکفیر کے معاملے صرف دو گروہوں کو اجازت دیتے ہیں کفر کو فتح لگانے سے تیسرا نہیں ان کے نزدیک نمبر ایک القضاء اشرعین جو قاضی ہوتے ہیں عدالت میں تو وہ ہی کفر کا فتح لگا سکتے ہیں ان کے سوا کوئی بھی نہیں لگا سکتا نمبر ایک قاضی ہے وہ علم میں سے ہے دوسرے علماء الراسخین فی العلم جو قاضی نہیں ہے. عالم ہے لیکن قاضی تو نہیں ہے کیا ہر عالم قاضی ہوتا ہے کیا نہیں <تصفح> تو پہلے قاضی جو عدالت میں ہوتے ہیں وہ کفر کا فتح لگا سکتے ہیں بشرطر کہ قوا شرعین یہ نہیں کہ ڈگری امریکہ انگلینڈ سے آئی ہے اور وہ فتح لگاتے ان کو پتہ بھی نہیں کہ شریعت کے کیا کام ہیں ان کو یہ تو پتہ ہے کہ دفعہ تین سو دو کیا ہوتی ہے دفعہ تین سو بیس کیا ہوتی ہے لیکن یہ نہیں پتہ کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان اور پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس مسلم میں کیا ہے تو جو قاضی شرعی ہوتا ہے وہ فتح لگاتے ہیں نمبر دو علماء علماء امت وہ فتو لگاتے ہیں عام لوگ کیوں نہیں لگا سکتے طالب علم کیوں نہیں لگا سکتا کیونکہ وہ ابھی جاہل ہے یا اتنا علم اس کے پاس نہیں ہے کہ وہ نصوص کو بہترین طریقے سے سمجھ کر کسی فیصلے کی طرف آ کر کوئی فیصلہ کرے تو حکم صادر کرنا آسان بات نہیں ہے اور خاص طور پر کفر کے معاملے میں کہ انسان کی زندگی موت کا سوال ہوتا ہے یا طالب علم ضعیف ہوتا ہے اپنی سمجھ میں عالم کا درجہ نہیں حاصل کر سکتا عالم تو زندگی پوری گزاری ہوتی ہے کٹن مراحل سے گزر کے وہ عالم بنا ہے اگر طالب علم اس کے ابتدائی دور ہے یا اگر طالب علم کا متوسط یہ آخری دور بھی ہے پھر بھی وہ عالم کی جگہ نہیں رکھتا تو عالم کا ہی کام ہے کہ وہ فتویٰ لگائے اس کے علاوہ دوسرے کسی کے لیے جائز نہیں اور تیسری وجہ یہ ہے کہ عالم جو ہے وہ حجت قائم کر سکتا ہے لیکن طالب علم حجت قائم کر سکتا ہے یہ ایک بات ابھی یاد آتی ہے دوسری بھول جاتی ہے تو عالم کیونکہ پورا علم ہوتا ہے اس کے پاس تو اگر سامنے والا بحث مباحثے میں کہیں پھنسانا چاہے تو عالم کے پاس ایسا مواد ہے جو اسے رد کر سکتا ہے اور بات اسی وقت ہو یہ نہیں کہ اچھا کل ملیں گے کل ملنے کی بات نہیں ہوتی یہاں پہ یہ بات ہے ابھی فیصلہ ہونا ہے وہ زندگی موت کا فیصلہ ہونا ہے اس میں ہار جیت کی بات نہیں ہے کوئی مناظرہ نہیں ہے کہ میں یا ہارا یا تم ہارے نہیں اس میں زندگی موت کا مسئلہ ہوتا ہے اور ایک قاعدہ بھی ہے کہ لازم القلاً عجیب سی بات ہے اور یہ قاعدہ علما علماء کو آتے ہیں والد بہن کو نہیں پتا ہوتا اس چیز کا یعنی شخص اگر زبان سے قول نکالتا ہے تو اس کے اس قول سے لازم نہیں کہ اس کا مقصد یہی یہ تھا کہ لازم ہے کیا نہیں تو لازم کب پتا چلے گا اس کا مقصد یہی یہ تھا کہ نہیں وہ بحثے سے اور سوال جواب سے پھر پتا چلے گا وا اس کا مقصد یہی تھا کہ نہیں تھا نمبر <مساعدہ> جی اس کی مثال اس کی مثال تو یہ ہے کہ کوئی بھی شخص کوئی بتائے گا آپ کچھ کہہ رہے تھے لازم پڑھ چکے ہیں تو یا اس سختی کی گئی یا کوئی اپنا خطرات دیکھ رہا ہے اس نے جو نکالا یا کا حکم ثابت کیا کے خلاف بھی ہے مگر ضروری نہیں ہے کہ وہ اس کا لازم ہو کہ وہ جزاک اللہ یاد ہے آپ کو یاد آگے کہ نہیں آپ شاید نہیں تھے بہرحال بعض بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ایک شخص جانتا ہے کہ یہ کام غلط ہے میں نہ کروں لیکن اپنے ارد گرد کا ماحول اسے مجبور کر دیتا ہے ایک زبان وہ کہہ دیتا ہے ایک حاکم ہے مجھے مثال دی تھی کہ وہ فیصلہ کرتا اللہ تعالی کے قانون کے خلاف فیصلہ کر دیا اس نے اس کو ڈر ہے اپنی کرسی کا تو اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ میں اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو تبدیل کو یعنی میرے فیصلہ بہتر ہے اللہ کے فیصلے سے اس نے حرام عمل تو کیا نہیں کیا اس نے کفر کیا نہیں تو اس کا قول یا اس کا فیل جو اس نے کیا ہے اس کے مقصد اس سے لازم نہیں آتا تو یہ کیسے پتا چلے گا اس سے سوال کرنے سے بحث مباحث سے پتہ چلے گا بات سامنے آئے گی نمبر چودہ نواقض الاسلام اور عذب اور العذر الجہل یعنی جہالت کی وجہ سے کیا کسی پر کفر کف لگایا جا سکتا ہے یا نہیں اور جہالت کتنے قسم کی ہوتی ہے یاد رکھیں دو چیزیں جہل اور ایک طویل جہالت اور طویل زمان ہمیں پہلے بن کے رکاوٹیں ہیں کف فتو نہیں لگا سکتے ہم لیکن یہ مطلق ہے کہ ہر جہالت اور ہر طویل ہم کہیں گے کف کہ فتو نہیں لگا سکتے ہم نہیں اس کی تفصیل سمجھے ذرا اگر ایسا مسئلہ ہے جس میں جہالت کا عذر طویل کا عذر قابل قبول نہیں تو وہ قابل اعتبار نہیں معتبر نہیں ہے یعنی ایک شخص ہے شہر میں رہتا ہے اور علماء موجود ہے اور علماء کی موجودگی میں بھی اسے پتا ہے اس نے سنا ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے کلام ہے اور وہ کہتا ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالی کی کلام نہیں ہے یا دوسری مثال نویود باللہ وہ نبی کو بالی دیتا ہے یا وہ یہ سمجھتا ہے کہ نبی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی آئے گا بازار آسان کر دوں میں تو اس کے یہ عقید ہے کہ نبی اکن صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی اور آئے گا اور رہتا شہر میں ہے صبح شام سپیکر پہ جمعے کو خطبوں میں لوگ علماء فرماتے ہیں کہ نبی وسلم آخری نبی ہیں کوئی نبی نہیں آئے گا اور اگر کوئی اعتقاد رکھتا تو وہ کافر ہے اب ایسے شخص کہہ سکتا کہ میں ظاہر ہوں مجھے پتہ نہیں اس کا عذر نہیں چلے گا جہالت کا نہیں ہم کہیں گے کہ نہیں یہ بات ماننے والی نہیں ہے لیکن ایک شخص پہاڑوں میں رہتا ہے جنگل میں رہتا ہے جہاں پر کوئی بھی نظام نہیں ہے کہ اسے کوئی خبر مل سکے باہر سے اور نہ ہی وہاں پر کوئی عالم موجود ہے اور اس کو پتہ ہی نہیں کہ نماز کیا ہو کبھی نماز بھی نہیں پڑھی تو ایسا شخص کافر ہے یہاں پر عزد جہل موجود ہے جاہل اس کو پتہ ہی نہیں ہے اس کو, اس کو کوئی کہیں سے خبر ملی بھی نہیں اور یہ وہ ہوتے ہیں جو اصحاب فترہ میں ان کا شمار ہوتا ہے اصحاب فطرہ وہ لوگ تھے جو انجان مسود کے ایک نبی آیا پھر دوسرے نبی آیا بیچ بھی کچھ ایسے لوگ تھے جن کی طرف کو نبی نہیں ہے لیکن پچھلے نبی کی تعلیمات بھی ختم ہوگی دفن ہو گئی تو جو ایسے لوگ تھے ان کا کیا ہوگا قیامت کے دن کیسے حساب ہوگا تو علماء کے مختلف اقوال ہیں جو الحمدالقیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ ان, کو ان سے اللہ تعالی امتحان لے گا اسی دن اگر امتحان میں پاس ہو گئے جنت میں فیل ہو گئے تو جہنم میں تو عد البل جاہد کو سمجھنا چاہیے اور طویل بھی اسی طریقے سے جس میں نے پہلے بیاں کے آج کے زمانے میں پہلے میں سمجھتا تھا نہیں ہے لیکن آج کے زمانے میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں آپ دور نہ جائیں اپنے ملک میں جائیں پاکستان میں جو لوگ پہاڑوں میں رہتے ہیں آپ کے علاقے کے نزدیک کوئی ایسے پہاڑی علاقہ ہے نہیں دیکھا آپ نے برا آج سے ساٹھ سال پہلے چلو اس کو چھوڑے اپنے علاقے کو چھوڑتے ہیں ایک تاریخی بات بیان کرتے ہیں ساٹھ ستر سال پہلے آسٹریلیا میں ایک قبیلے کو دیکھا جو اپنا دنیا کی کھوج میں رہتے ہیں نا انہوں نے آسٹریلیا کو دیکھا کہ ایک قبیلہ ہے جو جنگل میں رہتے ہیں شیر یعنی ملک کے ایک ہی کونے میں رہتا ہے کہیں وہ قبیلہ جو ہے اسے پتہ نہیں کی دنیا اور بھی ہے وہ سمجھتے کہ ہم بس یہی دنیا جو ہے جہاں پہ ہم رہتے ہیں یہ جانور ہیں اور یہ انسان ہیں ہم لے کسی دن گزارے بس یہ جانتے ہیں بس انہیں تعجب ہوا جب ان سے وہ ملے تو وہ بڑا عجیب سے لفظ کہتے وہ کہتے ہیں اٹھتے بیٹھتے اتنا تو ہاں بڑے پریشان ہوئے تو مشکل سے ان کی زبان بھی نہیں آتی تھی اب پتہ نہیں کتنے ترجمان بیچ میں آئے جو ترجمہ کر کے پتا چلا کہ یہ کون ہے یہ کیا کہتے ہیں دیکھیے فطرت کو دیکھیں اتنا تو کا مطلب ہے وہ ذات جو نہ کھاتی ہے نہ پیتی ہے اور نہ گندگی خارج کرتی ہے ہم اس ذات کو یاد کرتے ہیں اتنا تو کے نام سے اس نے ہمیں پیدا کیا ہے اور وہی وہ واحد ذات ہے جس کو ہم رب مانتے ہیں ان کے پاس کوئی ایج نہیں کچھ بھی نہیں ہے فطرت سے زندہ ہے بدن پہ صرف نیچے ایک چڈی سی چھوٹے سے کپڑا ہے بس ننگے پھرتے رہتے ہیں دنیا کا پتہ نہیں انہیں جانوروں کی طرح زندگی گزارتے ہیں لیکن فطرت میں دیکھیں توحید کیسے فطرت میں تو یہ قبیلہ آج ستر سال پہلے تک بھی موجود تھا آسٹریلیا میں اور دور دراز گاؤں میں بھی آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو دین کے علم سے بالکل دور ہیں لیکن جیسے جیسے اب ڈش آ رہی ہے گھروں میں آہستہ آہستہ نیٹ آ رہا ہے تو یہ چیزیں اگرچہ اس میں بہت برائیاں بھی ہیں لیکن ایک اچھی بات یہ ہے کہ یہ حجت قائم کر رہی ہے لوگوں پر جہاں پر بیس برے چینل ہیں ایک چینل جب تخید کی بات کرتا ہے حجت قائم ہو جاتی ہے اچھا انڈیا میں کچھ ایسے منع ہے اور وہاں پر جو لوگ سب ہندو ہیں اچھا اللہ, اللہ میں دفعہ سن رہا ہوں سبحان اللہ برحال تو ایسی چیزیں مثالیں موجود ہیں برحال <خخ> نمبر پندرہ اگر کوئی شخص نواقض اسلام میں سے کوئی ناقض کرتے ہوئے مر جائے تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ جہنم میں ہے کفر پر تو مرا ہے لیکن جہنم کی جنت کی جو خبر ہے وہ اللہ تعالی کے علم کے میں ہے وہ کہاں ہے ہم, ہم یہ نہیں کہیں گے نمبر سولہ لوگوں کے ساتھ جو تعامل ہوتا ہے تعلق ہوتے وہ ظاہر پہ ہوتا ہے یاد رکھیں باطن کو کھوجنا خوج اور کھولنا ہمارا کام نہیں ہے اگر کوئی شخص ظاہر ان استقامت پہ ہے اچھا عمل کرتا ہے اور اس سے کفر صادر نہیں ہوا ہم کہیں گے یہ مومن ہے اگر اس سے کوئی کفری قول یا عمل یا کوئی اعتقاد صادر ہو گیا تب ہم اس کے ساتھ اس کفر کے تعلق سے اس کفر کی بنیاد پر فتویٰ لگائیں گے کہ وہ کافر کفر اکبر ہے یا اصغر ہے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منافقین کے ساتھ برتاؤ کرتے تھے کیا کرتے تھے منافقین وہ درکلفل مینار فرمان ہے لیکن کیا زہروں کو کافر کہا گیا پیچھے نماز بھی پڑھتے تھے لیکن وہ جانتے تھے کہ یہ منافق ہے یہ من النار ہے یہ کافر سے ابو کے بھی نیچے ہوگا قیامت کے دن لیکن اسے زہر کفر کا فتح اس پر نہیں لگایا گیا تو ہمارا کام ہے ہم ظاہر کو دیکھے باطن کے معاملے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے اللہ ہے کہ جب تک اس کے باطن اس کے منہ پہ نہیں آتے نمبر سترہ حد شرعی اگر کسی پر کفر کا فتویٰ لگ بھی جائے اور حجت قائم ہو بھی جائے تو حد جو ہے قتل جو ہے وہ صرف حاکم وقت کے حکم سے ہوگا حد عوام الناس یا علماء بھی حد نہیں قائم کرتے حد قائم کرتے یا حاکم کا وقت ہے یہ حاکم کا عمل ہے حد صرف وہی وہ قائم کرے گا کیونکہ اگر حاکم کو اس مشن سے نکال دیا جائے اور کہیے بھی آپ کا کام نہیں ہے یہ ہمارا کام ہے تو کوئی بھی شخص کسی کو دیکھے گا کہ کفر میں کرے اس کا گردن اتار دے گا قتل غارہ شروع ہوگی کہ نہیں فتنہ ہوگا کہ نہیں فساد ہوگا کہ نہیں تو شریعت نے اس کا سدباغ کیا ہے اپنے کو سے دیکھ تو کہ فلاں نے کفر کیا ہے آپ کا کام اسے قتل کرنا آپ کا کام ہے اس کی رپورٹ کرنا گواہی دینا کہ میں نے گوا، میں گواہ اسے نے ایسا عمل کیا ہے اتنا تک آپ کا کام ہے قتل کرنا آپ کا کام نہیں ہے جس نے یہ کیا اس نے گناہ کا ارتکاب کیا یاد رکھے کیونکہ اس نے وہ امرکہ جو اس کے ذمے نہیں تھا وہ نمبر اٹھار آخر میں سعودی عرب میں حد کیسے قائم کی جاتی یہ فتویٰ کیسے صادر کیا جاتا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں کا جو طریقہ ہے وہ شرعت طریقہ نہیں ہے یہ بھی میں وضاحت کر دوں اور یہ اپنے جو ق... قضاء ہیں جو میرے استاد ہیں میں نے ان سے سنا ہے اور میں نے اس کو نوٹ کر لیا ہے جو خود مطلب قاضی بھی رہے ہیں سب سے پہلے حجت قائم کرتے ہیں اور تین علماء محکمہ کبرا میں اس طریقے سے پھر وہ فتویٰ دیتے ہیں حجت قائم کرنے کے بعد اس فتوے سے فتوا کافی نہیں آگے یہ فتوا جاتا ہے لجنت تمیز کی طرف لجنت تمیز میں پانچ قاضی ہوتے ہیں یعنی پہلے تین اب لجنت تمیز جو ہے وہ پانچ قاضی ہیں وہ دیکھتے ہیں پھر مزید اس فیصلے کو دیکھا جاتا ہے مجلس القوال اعلی وہ دیکھتا ہے اور وہاں پر چھ قاضی ہوتے ہیں وہ پورے اسٹڈی کرتے ہیں دوبارہ اچھی طرح ایک ایک چیز کو دیکھتے ہیں اگر تین اور پانچ آٹھ اور چھ ہاں چود چودہ چودہ قاضیوں نے متفقہ فیصلہ دیا کہ اس کے واقعی کافر ہے اس پر حد قائم کی جاتی ہے اگر نہیں تو نہیں دیکھیں ایک دلی ایک دلی ایک دلی تو علماء ہیں سارے سب قواہ ہیں ایسے درجے پر فائز ہیں اور یہ کوئی ہمارے وہ جس ہمارے ملک میں وہ نہیں جو جیسے وکیل ہوتے اور اپنے اپنے کام کر دیتے نہیں قرآن اور سنت اللہ تعالی کا ڈر کہ دل میں ہوتا ہے اور اگر کوئی انکار بھی کرے کہ یہ غلط ہے تو اس کو جواب جو اس نے جواب شریعت سے دینا ہے قرآن حدیث ہے جو اس نے ثابت کرنا ہے علماء کے اخوا سے ثابت کرنا بھی اچھا کیوں آپ نے کہا کہ یہ کہ فیصلہ صحیح ہے آپ نے کیوں کہا غلط ہے اب اسے ایک تیرہ کا جواب دینا ہے اس شخص نے اگر اس کی بات درست ہے تو اس کی مانی جائے گی تیرہ خاموشی اختیار کریں گے نہیں تو اس کو ماننا پڑے گا جو, جو چودہ کا حکم تھا بہرحال تو اس طریقے سے اگر کوئی بھی شبہ ان چودہ میں سے اگر کوئی شبہ ہو اب یقینی بات ہو رہی تھی اگر شک ہو جائے کہ اس میں اس مسئلے میں شک ہو سکتا ہے کہ واقعی یہ کافر نہ ہو تو یاد رکھیں کفر و فتو منسوخ ہو جاتا ہے تو اس طریقے سے اس ملک میں یہ حکم صادر ہوتا ہے تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ایک عالم نے کہہ دیا بس اسی گردن اڑا دی اس طریقے سے نہیں ہوتا ہے. تو یہ ایک سسٹم کے لحاظ سے ہوتا ہے تو یہ تکفیر کے اہم ضوابط اور اصول میں نے بیان کیے ہیں جو دوسرا مقدمہ ہے زیادہ وقت نے صرف پندرہ منٹ میں کوشش ختم کرنے کی جو دوسرا مقدمہ ہے وہ یہ ہے کہ جس گروہ نے اس معاملے میں غلطی کی وہ ہے خوارج کا گروہ تو خوارج کے چند اصول اور منہج کی اہم قواعد میں بیان کرتا ہوں صرف گنتی ایسے سناتا ہوں دیکھتے ہیں نمبر ایک تکفیر بالمعاصی کہ کوئی بھی مسلمان اگر گناہ کبیرہ کرتا ہے معصیت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی فرمانی کرتا ہے تو ان کے نزدیک کو کافی دار اسلام سے خارج ہے یہ سب سے بڑی نشانی لوگوں کی اسے میں نے نمبر ایک اسے بیان کیا ہے نمبر دو <تصفح> <تصفح> الخروج المت او اعتقاد اوہد مسلمان حکمرانوں کے خلاف نکلنا یہ ان کی بھی سب سے بڑی نشانی ہے اور حکمرانوں پر کفر کا فتویٰ لگانا ایک نکلنا ہے ایک کفر کا فتویٰ لگانا ہے نمبر چار مسلمانوں کے خلاف نکلنا اور ان, کو ان, ان, ان, ان سے تعلق جو وہ کافروں جیسا رکھنا اور ان سے بری ہو جانا اور ان کا بار بار امتحان لینا تم مومن ہو یا نہیں ہو تم مومن نہیں ہو تم گناہ کرتے ہو تم کافر ہو تم اسے حکمران کی کرتے ہو جو کافر ہے تم بھی کافر ہو تو لوگوں کا ایمان کا اور کفر کا امتحان لینا اور ان کا خون حلال سمجھنا یعنی قتل کرنا ان کے نزدیک جائز ہے کیونکہ یہ ہے کافر نمبر پانچ جتنے بھی نصوص ہیں مصق کہتے ہیں قرآن کو اور حدیث کو جتنے بھی نصوص ہیں امر معروف نہیں ارمنکر کے وہ صرف حکمرانوں پر ہی واپس کرتے ہیں جتنی بھی ہے جہاں پر دیکھیں گے آیت میں امر محرف نہ ان منکر ہے یا کسی حدیث میں ہے تو اس, اس کا مقصد ہے حکمران اس کو امر معروف کرو اس کو نہ منکر کرو یہ حکمران کے لئے خاص ہے نمبر چھ اکثر ان میں قرآن اور جاہل ہیں اور احراب بدو ہوں گے جاہل لوگ بہت زیادہ ہوں گے یعنی علماء کا طبقہ ان سے دور ہمیشہ ہر دور کی بات ہو رہی ہے جتنی بھی میں بتا یہ منج کے بابج جی. رسوج جی. ہیں ہر دور میں آپ اس کو دیکھیں یعنی پچھلے دور میں صحابہ کرام کے دور میں کوئی صحابی نہیں تھا آج کے دور میں کوئی عالم ہے ان کے ساتھ کوئی بھی عالم نہیں ہے امت کے محتبر علماء سے کوئی نہیں ہے. اگر کوئی ہیں ابو فلان انگلینڈ میں ام فلان اٹلی میں فلان پتہ نہیں میں بیٹھا ہے ان میں سے ایک بھی شریعت کا عالم نہیں ہے کسی نے ایم بی اے کیا ہوا ہے کوئی ڈاکٹر ہے کوئی ویٹنری ڈاکٹر ہے کوئی انجینئر ہے شریعت کا علم آج کے دور میں جو فتوے لگا رہے ہیں کفر کے ان میں کسی کے پاس بھی نہیں ہے تو علماء ان سے دور ہیں ہمیشہ ہر دور میں آج کے دور میں بھی اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں سے بخاری کی روایت میں آیا ہے حدثاء الاسنان سفیہ الاحلام کم سن ہوں گے آج دیکھیں جوان طبقہ بہت اسم لوگوں ہے کم سن بزرگ لوگ بہت کم ہیں ان کے ساتھ اور صفحہ الاحلام کم علم جاہل لوگ اکثر ہوں گے جلد بازی کرنے والے جوشیلے نمبر سات شکل و سے متقی پرہیزگار دیندار نمازی روزے رکھنے والے سجدے کا نشان ان کی پیشانی پر یعنی یہ نہ سمجھے کہ جس کے سجدے کا نشان پیشانی پر وہ پھر یہ ہو گیا ہو. غلط. یعنی یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ دین کے قریب ہیں دین سے دور نہیں ہے مقصد یہ ہے کہنے کا کیونکہ مرتبہ نے یہ بات کی کہ اس میں مطلب پیشانی پر سجدے کا نشان ہے تو ان کی ہمیشہ نصف ساخت تک اوپر ہوتی ہے اور ان کے چہرے سے نظرات جیسے سیرات جاگتے رہے ہوں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہے ہوں اور سر کو اکثر منڈواتے رہتے ہیں یہ ہی کہا تو ایک شخص نے کہا کہ کیا مطلب ہے پھر جو بھی سر منڈوائے گا وہ خوارج میں سے ایک بات کو لیتے ہیں باقی دسوں باتیں چھوڑ دیتے ہیں اسے کہتے ہیں ہوا نفس جو نشانے دس پہلے بہن کر چکے اس کو کیوں بھول گئے ہو ان کے ساتھ یہ بھی ہو جائے تو ان کو تقویت ملتی ہے اگر شخص مڑواتا ہے لیکن اس کا یہ عقیدہ نہیں ہے یہ اس کا طریقہ نہیں ہے تو وہ نہیں ہے یہ کس نے کہا کہ وہ نوید بل خوارج میں سے کیا صحابہ کرم سر نمٹواتے تھے نوید اب خوارج میں سے تھے کیا میں تو بار بار کہہ رہا ہوں کہ صحابہ کرم ان سے بری ہیں اور ہر مومن متقی جماعت میں سے ان سے بری ہے بہرحال تو یہ واہرن ان کی جو شکل و صورت ہے دین دار ہیں دین کے قریب ہیں کوئی دارمنڈ والے والے نہیں کوئی جیسے مطلب سنگر وغیرہ ہوتے ہیں یا گانے بجانے والے وہ شکلی اختیار کرتے ہیں لوگ یہ دیندار لوگ ہیں دین کے قریب دین سے محبت کرنے والے لوگ ہیں لیکن رہرا رہ سے ہٹ گئے ہیں اور اس کی دلیل میں بھی صحیح بخاری کی روایت میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحقیق وسولا سالاتی ہوں تم اپنی نماز کو حقارت کی نظر سے دیکھو گے ان لوگوں کی نماز کے سامنے یعنی کون مخاطب کون ہے صحابہ کرام جو اجا کے سردار ہیں ان کی نماز کیسی تھی کوئی جان سکتا ہے کتنی زبرست اور پیاری نماز پڑھتے تھے آج ہم جو نماز پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کا فضل کے, اللہ کے فضل و کرم کے بعد نبی کریم وسلم کے فضل کرم کے بعد یہ ان کا فضل و کرم احسان ہے ہم لوگوں پر کہ ہم تک نماز کا طریقہ پہنچایا ان لوگوں نے یعنی خوارج جب نماز پڑھتے تو صحابہ کرام اپنے نماز کو حقارت نظر سے دیکھتے کتنی اچھی نماز پڑھتے وہ لوگ جو خوارج ہیں اس باوجود خوارج ہیں لیکن روایت میں آیا ہم, ہم قلعہ بنار سی بخاری کی روایت میں وہ جہنم کے کتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اچھی بات کرتے تو گالی کبھی نہیں اپنے موسر سے لفظ نکالتے لیکن خوارج کے معاملے میں کیونکہ ان کے فتنہ اور شر اتنی سنگین ہے امت میں ان کا زخم اتنا گہرا ہے کہ امت میں قتل و غارت اور فتنہ اور انتشار اتنا پھیل جاتا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمۃ رحمت علیہ بنا کر بھیجائے ان کے بارے میں کلاب النار فرمایا ہے یہ صرف جھنم ہی نہیں ہے بلکہ جھنم کے کتے ہیں برحال نمبر آٹھ دین کا فقہ اور سمجھ بہت کم ہے لوگوں میں قرآن مجید تو پڑھتے ہیں بہت زیادہ پڑھتے ہیں لیکن سمجھ سمجھ سے دور ہیں وہ اس کے دلیل میں بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے بخاری میں فرماتے ہیں یا القرآن اور قرآن لئے قرآن مجید تو پڑھتے ہیں ان کے حلق سے اترتے نہیں وہ حق سے اترتا نہیں کہ دو مفہوم ایک زیادہ پڑھتے رہتے ہیں نمبر دو دل میں جاتا نہیں ہے حلق میں رہتا ہے بس حلق میں رہنے کے دو لفظ ایک ہے کہ فائدے دو ہیں یعنی حلق میں ہمیشہ بار بار کثرت سے پڑھتے ہیں حلق سے اترتے نہیں دل کی طرف جاتے نہیں صرف حلق میں رکوا رہتا ہے بس پڑھنا جانتے ہیں سمجھنا جانتے نہیں نمبر نو ان میں سے کوئی صحابہ بھی نہیں تھا کوئی علماء میں بھی میں بھی علماء میں سے بھی کوئی نہیں تھا نہ فقہا میں سے تک اور ہر دور میں یاد رکھیں علماء موجود ہیں لیکن ان کے ساتھ کوئی بھی عالم نہیں تھا اور عبداللہ بن عباس تھاما جب ان کو سید علی بن عبی غالب رزل انہوں نے بھیجا ان سے منازع کرنے کے لیے خوارج سے سي سید عبداللہ بن عباس روز الما نے فرمایا ان کو خطاب کرتے ہوئے ولی صفی ولی صفی کو منہ یعنی تم لوگ اپنی غلطی کی یہی نشانی کافی ہے کہ تم غلط راستے پہ ہو گمرا، گمراہی کے راستے پہ ہو کوئی تمہارے ساتھ ایک صحابی بھی نہیں ہے کوئی ایک صحابی ہوتا تمہارے ساتھ اسی لفظ پہ چار ہزار لوگ ہٹ گئے چار ہزار لوگ کہ صحیح بات ہے ہمارے پاس تو کوئی صحابی سے کوئی بھی نہیں ہے جن پر اللہ تعالی راضی ہے اللہ تعالی نے گواہی دی رغ اللہ رغ و ان ہوں یہ تو پڑھا لوگوں نے قرآن مجید میں لیکن سمجھا نہیں تھا کہ جن پر اللہ راضی ہے اور رضا کی گواہی دے رہو. وہ اس گروہ میں بارہ ہزار کی تعداد تھی بارہ ہزار میں ایک بھی صحابی نہیں ہے تو کیا یہی راغ رہا اس پہ ہیں اور نکل کس کے خلاف جنگ کرے نکل رہے ہیں صحاب رام کے خلاف نہیں تم غلط پہ ہو تو چار ہزار لوگ نکل گئے اور باقی آٹھ ہزار رہ گئے تھے بہرحال نمبر دس غرور اور تکبر ان میں بہت نمایاں ہوتا ہے وہ کہتے کہ بس جو ہم نے کہا وہ صحیح ہے جن کو اپنے علماء سمجھتے ہیں جو ان کا قول ہے وہی صحیح ہے اور باقی کوئی عالم نہیں ہے پچھلے زمانے میں سدن علی بن ابی قالب حسین عبداللہ بن عباس اور صحابہ کرام کو کیا کہا صرف یہ نہیں کہا جاہل نہیں نویز بل بلکہ نعوذ بالیہ کہا کہ کافر ہے صحابہ کرام کو پر کفر کا فتویٰ لگایا اور ہر دور میں یہ لوگ موجود تھے آہستہ آہستہ آج کے دور میں بھی دیکھیں آج کے دور میں کیا کہتے ہیں شیبین با شیبین علامہ البانی یہ سب بکے ہوئے ہیں یہ علما سالقین ہیں ان کو کیا پتہ جہاد کیا ہوتا ہے ان کو کیا پتہ کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو چھوڑ کر جو پناہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو چھوڑ کر اپنے فیصلے سادے کرتے ہیں اپنے قانون بناتے ہیں قانون سازی کرتے ہیں وہ کافر ہیں لیکن یہ ایسے علماء جو کہتے ہیں کافر نہیں ہیں تو یہ بکے ہوئے نہیں ہے تو اور کیا ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو قصور نہیں ہے یہ راستہ ہی ایسا ہے اس ہلاس میں جو بھی چلتے ہیں اس کے منہ سے یہی نکلتا ہے اگر صحابہ اکرام محفوظ نہ رہ سکے تو آج کے علماء کیسے محفوظ رہ سکتے ہیں نمبر گیارہ استدلال کے منہج میں بہت بڑا خلل ہے قرآن جیت کی آیت کو لیتے ہیں اور وعید کی آیت کو لیتے ہیں وعد کی عید کو چھوڑ دیتے ہیں جس آیت میں جہنم کی سزا ہے دورانے کی آیات وہ لیتے ہیں جس میں جنت کی بشارت کو چھوڑ دیتے ہیں اور بڑا عجیب استدلال کا منہج بڑا عجیب طریقہ ہے اور یہی سے ان لوگوں کو غلطی لگی ہے اور بخاری میں ان قال کو نظر فجا ایسی آیتیں جو قرآن مجید میں تھی جو کافروں کے بارے میں تھی ان آیتوں کو مسلمانوں پر لگانا شروع کر دیا وہی آیتیں جو کافروں کے لیے تھی اب کتنا عجیب منہج من استعلا کر لوگوں کا نمبر بارہ حدیث اور سنت کے علم سے بالکل جاہل لو کورے ہیں اکثر ان کی کتابوں میں اگرچہ کہ کوئی معتبر کتابیں ہیں بھی نہیں آج بھی نہیں ہے کسی دور میں بھی نہیں تھی لیکن اکثر ان کے جو مقالات ہیں یا ان کے جو کتاب چیزیں جی نکلتے ہیں اور آج کل تو اکثر انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں ان کے لیے معتبر چیز وہی ہے تو اسی پہ لگے رہتے بےچارے صبح شام تو اکثر جو ہے وہ قرآن مجید کی آئے آپ پائیں گے اب ذرا غور کرنا دیکھنا جتنی ان کی سے ہیں اکثر کرام جی کی آئے ہوں گی حدیث بہت کم ہوں گی اور سب سے کم جو ہے وہ علما صلاف کے اقوال یا صحابہ کرام کے اقوال یا تو ہوں گے نہیں ہوں گے تو ایک دو بس نمبر تیرہ بہت آآ ہی جلدی اپنے رائے تبدیل کر دیتے ہیں بہت ہی جلدی کیوں ثابت قدمی نہیں ہے کیوں کیونکہ دلیل نہیں ہے جب دلیل نہیں ہوتی تو ثابت قدمی نہیں ہوتی اور پوم پھسلنے کا خدشہ ہوتا ہے. اور اکثر آپس میں ان کا جھگڑا بھی ہوتا ہے ان کی گروہ بندی بھی ہوتی ہے آپس میں بھی جگڑتے ہیں اکثر نمبر چودہ بہت ہی جلدی فتویٰ لگاتے ہیں فسق بدعت کفر کفر کا خاص طور پہ بغیر تعلیم بغیر صبر بغیر تحمل کے بغیر تحبت کے نمبر پندرہ لوگوں کے دلوں پر تہمت لگانا اور فتوے لگانا بس اس نے ایسا کیا تو وہ کافر ہے بس تو یا یہ, یہ شخص جو ہے دیکھو یہ شکل سے مجھے لگتا ہے کہ یہ بندہ کافر ہے سبحان اللہ کیوں بھائی شکل سے کافی لگائی اس کی داڑھی نہیں ہے داڑھی تو وہ کافر ہے کیا کیونکہ اللہ تعالی کی پیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑی کا حکم دیا ہے اس کی داڑھی نہیں ہے تو یہ نافرمان ہے اللہ تعالی نے فرمایا ہے وہ ان تو جس نے پیر علیہ وسلم کی پیروی کی اس نے ہدایت پالی تو اس نے ہدایت نہیں پائی ہم تو یہ کہتے ہیں ہاں؟ وہ نافرمان ضرور ہے لیکن کس نے کہا کہ وہ کافر ہے ہاں؟ اچھا نمبر سولہ شدت اور تلخ کلامی کا اختیار کرنا نرمی ان سے بالکل دور ہے بہت کم لوگ آپ کو ملیں گے جو نرمی سے بات کریں گے یہ صبر تحمل سے آپ کی بات سنیں گے بہت کم نمبر سترہ قسر نبر معاملات کو بہترین طریقے سے سمجھ کر فیصلہ نہیں کرتے اور ان کی نظر بہت قاصر ہے دور تک نہیں سوچتے بھی ہمارے اس کام سے آگے کیا ہوگا نہیں ابھی کیا ہونا ہے بس یہ سوچتے ہیں ابھی ہم نے کیا کرنا ہے ابھی چاہے امت کے آگے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں امت کو آگ لگ جائے کچھ بھی ہو جائے اس کی پرواہ نہیں ہے ابھی ہمیں ہم کیا کرنا ہے بس اور ہمیشہ علماء حق ہم یہ سبق دیتے ہیں کہ یہ دیکھیں کہ امت کو ہم کس طریقے کس طرف لے کے جا رہے ہیں آج بھی ضروری ہے کہ ہم دیکھیں امت میں کیا مسائل ہیں اور ان مسائل کو حل کرتے ہوئے آگے اس امت پہ کیا اثر ہوگا یہ بھی دیکھنا بہت ضروری ہے یعنی اس کی مثال ہے کہ مریض میرے پاس آتا ہے اس کو بلڈ پریشر کی تکلیف ہے میں اسے ایسی دوائی دیتا ہوں بلڈ پریشر تو ٹھیک کر دے گی لیکن اس سے گردے ختم کر دے گی دو تین سال کے بعد تو کیا میں نے اس کی واقعی میں اس کا علاج کیا ہے شخص ماننے کے لئے تیار ہے نہیں جب ایک شخص کو ڈاکٹر اگر علاج دیتا ہے اس طریقے سے اگر ہی اس کی مدد کرنا چاہتا ہے بلڈ پریشر اس کو ٹھیک ہو گیا لیکن ایسی دوائی دی جو گردے کے لیے مضر تھی دو تین سال بعد گردے ختم ہو گئے اس کے اور پریشر پھر اس کا بڑھ گیا وہ مر بھی گیا تو امت کے مسائل جو ہیں وہ بہت دور تک سوچ سمجھ کر حل کیے جاتے ہیں نمبر اٹھارہ اہل اسلام کو قتل کرنا ان سے دشمنی اختیار کرنا ان سے نفرت کرنا ہر دور میں ان کا یہ طریقہ رہا ہے نمبر اٹھارہ نمبر انیس اگر سنت یعنی حدیث کوئی ایسی حدیث آ جائے جو ان کے ان اصول یا بعض اصول کے خلاف ہو تو اس حدیث کو ترک کر دیتے ہیں نہیں مانتے نمبر بیس جس مسلمان ملک میں ایسے حکمران ہو جو کافروں سے دوستی رکھتا ہے تو وہ حکمران کافر ہے اور وہ دار, دار الحرب ہے جس میں وہ رہتے ہیں دارالاسلام نہیں ان کے نزدیک اور جس نے بھی اس حکمران کو مسلمان کہا یا کہ مسلمان سمجھا وہ بھی کافر ہے نمبر اکیس کوئی بھی ان کی معتبر کتاب آج تک موجود نہیں ہے ہر گروہ کی آپ کو کتاب ملے گی شیعوں کی کتابیں موجود ہیں اصول کافی کس کی کتاب ہے شیوں کی کتاب ہے محتضر کی کتابیں موجود ہیں کشاف زب شریفی تفسیر کی کتاب اس میں اعتزال موجود ہے مشرے میں تجلی تھی اشاعرہ قادیانوں کی کتابیں ہر گروہ کی کتابیں آپ کو ملیں گی یہ واحد گروہ جس کی کوئی کتاب آپ کو نہیں ملے گی ملیں گے تو چھوٹی چھوٹی کتاب چھے یا کوئی خط ملیں گے یا آج کل انٹرنیٹ کو استعمال کرتے ہیں کیوں کیونکہ معتبر عالم ہے ہی نہیں اور کتابوں کی تعلیف علماء کرتے ہیں کتابوں کی تعلیف میں مواد ہوتا ہے قرآن کی آیات ہوتی ہیں احادیث ہوتی ہیں پھر ایک سسٹم میں کام چلتا ہے ایک نظام ہوتا ہے یہاں پر کوئی حصر نہیں جو جس کا جب دل چاہے وہ کسی کو کافر کہہ دے اور اپنے گروہ بنا لے اور اپنا کام کرتا رہے اور نمبر بائیس آخر میں کفر کے فتویٰ لگانے کے بعد قتل کی طرف دوڑ پڑتے ہیں اور سہی بخاری کی حدیث بیان کرتے ہیں من بدل دین فقتلو جس نے اپنے دین کو تبدیل کیا اسے قتل کر دو یہ بھی ان میں بہت نمایاں ہوتا ہے یعنی آج کل دیکھیں آپ جو خود کش حملے ہو رہے ہیں جو قتل عام ہو رہے ہیں مسلمانوں کا کس بنیاد پہ ہو رہا ہے کیا وہ نہیں سمجھتے کہ قلم پڑھ مسلمان ہیں سمجھتے ہیں لیکن ان کو اس طریقے سے برین واش کیا جاتا ہے کہ یہی مسلمانوں پر مسلمان بھائی کا قتل کر دیتا ہے یہ عقیدہ رکھتے ہوئے کہ میں جنت میں جا رہا ہوں اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کعبے کی اینٹ سے اینٹ بچ جائے اللہ تعالیٰ کو یہ تو منظور ہے لیکن ایک مسلمان کا بغیر وجہ کے قتل کرنا اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں ہے بغیر وجہ کے مسلمان کا قتل کرنا اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں ہے تو یہ اہم باتیں تھیں ان کے بارے میں اسے نے میں بنتے رحمۃ اللہ علیہ کے بعض اقوال تھے میں بیان کرنا چاہتا تھا لیکن وقت نہیں ہے بہرحال یہ نشانیاں کافی ہوں ان کے لیے جسے بنتے ہیں عطا کیے اقوال اجل دروس میں انشاءاللہ جب ہم ملت فیما کو ایزال کریں گے تو میں انشاءاللہ وقت مناسب سے بیان کر دوں گا۔ اللہ تعالی سے دعا ہے ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں ہماری ذریت کو سب بدعات اور কুرافات سے نجات عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما يصفون وسلام علی المرسلين والحمد لله رب العالمین۔ وصلی و سلم و بارک علی نبی